مولا سید الانبیاء کالا قال او صلی اللہ علیہ وسلم لا احدكم حتی اکونا علیہ من احدكم حتى حتہ اکون احبا من میں والدہ و والا دیہی وناس اجماعین او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خال اللہ تعلیٰ وط بارکا وط اعلیٰ فلقرآن المجی و, و بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہند اللہ ومل اقتلع یا یُہ الزین امن و صلی العلیہ وسلم و والسلام صلاۃ وسلام رسول اللہ والا علی کب الصحاب یا محبوبہ رب العالمین السلات و السلام علیک الرّحم والا علی کو صحاب یا رسول الملحم تمام حمد و صناف تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذاتِ بابرکات کے لیے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 فخرے ارب و اجم والیے کونو مکان سیاہ لا مکان سید انساں سر ورے لالا رخاں رخا رے تاباں سر نشین ماہ وشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جلوائے صبح اذل نور ذاتِ لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطح راز ما اوہ شاہد ماتغ صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبت ایک ایسا جوہر ہے جو قلب انسانی کی زینت ہے وہ دل بنجر ہے جو محبت کے جوہر سے خالی ہے محبت کیا ہے اس پر اہل علم شعرا اواب اتنا کچھ کہہ چکے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ عنوان چاہیے لیکن میرے پیش نظر اس وقت شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کا محبت کے عنوان سے ایک کہا گیا کلام ہے جس میں انہوں نے محبت کے اجزائے ترکیب اور یہ مقدس جوہر نسل انسانی میں کیسے منتقل ہوا اس حوالے سے بانگ درا کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے اقبال کا لہجہ بہت خوبصورت ہے اس عنوان سے اہل علم نے اہل دانش و بینش نے شعراء ادیبوں اور اہل حکمت نے محبت کے بارے میں بڑی بڑی عمدہ باتیں کی ہیں لیکن اقبال کا لہجہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ محبت کو کہاں سے کھینچ کے انسان کے دل میں رکھتے ہیں عروسے شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا نہ خم سے ستارے آسمان کے بے خبر تھے لذت رم سے قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے ابھی امکان کے ظلمت خانے سے عبری ہی تھی دنیا ہویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا صفا تھی جس کی خاکے خاک میں بھڑ کر ساگر جم سے لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیاں گھر کی وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اس میں آزم سے بڑا تسبیح خانی کے بہانے عرش کی جانب تمنا دلی بھر آئی آخر سائی پہ ہم سے پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں چھپے گی کیا کوئی شہ بار حق کے محرم سے اب اجزاء دیکھیے چمک تاروں سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا اڑائی تیر گی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے تڑپ بجلی سے پائی ہور سے پاکیزگی گی پائی حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نے لی ملک سے آجزی افتادگی تقدیر شبنم سے پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ ہے کے پانی میں مرکب نے محبت نام پایا ارش اعظم سے محبص نے یہ پانی ہنس نوخیز پر چھڑکا گرا کھولی ہنر نے گویا اس کے کار عالم سے ہوئی جمبش ایاں زروں نے لطف خواب کو چھوڑا گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہم دم سے خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے چٹہ گنچوں نے پائی داغ پائے لالہ زاروں نے تو اس نظم کے اندر اقبال نے محبت کو عالم امر کا ایک لطیفہ قرار دیا ہے اور امانت کے طور پہ جو اس دنیا پر قلب انسانی میں رکھ دی گئی فطرت انسانی میں محبت کا تخم رکھا گیا ہے اور کوئی دل اور کوئی سینا ایسا نہیں ہے جس کو محبت سے خالی رکھا گیا ہو شیشہ دہر میں مانند مئے ما ناب ہے عشق روحِ خورشید ہے خونِ رگے محتاب ہے عشق دلے ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی نور یہ وہ ہے کہ ہر شہ میں جھلک ہے اس کی کائنات کے اندر اس محبت کو پھیلا دیا گیا چھڑک دیا گیا یہ غلچوں میں چٹخنا اور پھولوں میں مہکنا اور کائنات کے اندر یہ جو ایک کشش اور تازگی اور بہار دکھائی دے رہی ہے یہ محبت کے دم سے ہی ہے محبت ایک بہت قیمتی جوہر ہے اور یہ کسی کو نصیب کر دیا جائے تو اس کی سعادت مندی ہے اور ہر ان کو خاص طور پہ اس جوہر سے مالا مال کیا گیا ہے اب محبتیں لوگوں کی لوگوں کے ساتھ کائنات میں مختلف شخصیات کی اور مختلف زوات کی مختلف زوات کے ساتھ محبتیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن وہ محبت حقیقی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بندے کی قائم ہوتی ہے آج کا عنوان اور آج کی گفتگو حضور علیہ السلام کی محبت پھر نسل نو میں اس کی آبیا کیسے کی جائے اس کے ذرائع کیا ہیں زود اثر اس کے ذریعے کیا ہونے چاہیے آج کی گفتگو کا یہی عنوان ہے اور میں آپ کی توجہ اس پہ چاہوں گا حضور علیہ السلاۃ وسلام کی محبت عقل کا تقاضا بھی ہے دین اور شریعت کا بھی تقاضہ ہے حضور کا جو فرمان نور آپ کے سامنے رکھا اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یو مین و احاط و کم اکونا احبا الی تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں میں والد ہی و والد ہی و نا سے اس کے والد سے ماں باپ سے اس کی اولاد سے یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی لنتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ احبا الیہ من کل شعین اللہ نفسی حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میں جو اپنی کیفیت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں تو حضور نے شاد فرمایا لا ولازی نفس بےدہی حت اکن احبا علی کا من نفسک عمر مجھے قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کی الآنا احب ال میں نف حضور اب جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب دکھائی دے رہے ہیں حضور نے فرمایا یا عمر عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے تو جب تک کائنات میں سب سے زیادہ حضور محبوب نہیں ہو جاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے متسا یا رسول اللہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے تو اس نے کہا متساں قیامت کب آئے گی تو حضور نے اس کو جو جواب دیا فرمایا ما آدت لہ قیامت کا پوچھ رہے ہو اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی تو شخص کا جواب سوچیے جی. اس نے عرض کی ما عادت لہا من کثیر صلاطن ولا صوم ولا صدق ولاکن احب اللہ اللّہ و ہو میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا بس ہماری خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی دفیع کی ہے لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں اس نے کہا ما آدت الحا من کثیر صلاطن ولا سو ولا کا میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کسرت نہیں ہے اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے صداقات میں نے بہت سارے کیے ہیں لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے ولا کن او ہب اللہ و میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں میری بس یہی تیاری ہے تو اس کے اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے آ کا قریب علیہ السلام نے شر فرمایا انتا مامن احبتا تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو اپنی رائے دیتے ہیں فرماتے ہیں فما فرحنا بے کو نبی صلی اللہ انت انتا مامن احبتا کہتے ہیں، ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس کال کو سن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہو گئے جس سے محبت کرتے ہو تو حضرت انس ردی اللہ تعالیٰ انہوں مزید فرماتے ہیں آنا او ہب ال نبی و ابا بکرن ارجو ان اکونا بے ہبی و علام عامل بے مسل آم کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں میں حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں میں حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے تو وہ اس بات پہ فرہت ہوئی ہے حضور نے شر فرمایا انتا ما من احببتا تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے مولا کائنات سید علی المر رضی دی اللہ تعالی عنہ اس محبت کی کہانی کو کتنے دل آویز پیرائے میں بیان کرتے ہیں علاقوں کے لوگ جہاں پانی وافر ہے وہ اس مفہوم کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے لیکن صحرائی لوگ اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس فصاحت اور کس بلاغت کے ساتھ حضور کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا چلو آج کل ماہ سیام ہے تو روزہ کھلنے کے قریب جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تصور میں رکھ لیں تو حضرت علی کے فرمان کو سنیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب ولینا من اموالنا و اولادینا وہ آباینا و ام ہاتنا من الما بار کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے مال سے زیادہ پیارے تھے حضور علیہ السلام اپنی اولاد سے ہمیں زیادہ پیارے تھے حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے تھے اور حضور کتنے پیارے تھے پیاس میں ٹھنڈا پانی جتنا پیارا ہوتا حضور اس سے بھی پیارے تھے اللہ اکبر ٹھنڈے پانی کی جو طلب ہوتی ہے اور اس کے لیے دل میں جو رغبتیں اور اس کے لیے جو دل میں خاشات ہوتی ہیں حضور اس سے بھی پیارے تھے مطلب کیا کہ پیاس میں ٹھنڈا پانی زندگی ہے اگر وہ پانی میسر نہیں آتا تو پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے حضرت علی نے بلاغت اور فساحت کے لفظوں کے ساتھ اس کہانی کو بیان کیا کہ حضور اتنے پیارے تھے صحرا میں جس طرح کوئی شخص ہو اور وہ پیاس میں بل بلا رہا ہو تو اس کو پانی مل جائے پانی کا ملنا اس کے لیے زندگی کا ملنا ہے تو کہتے اس پانی کو مل کر کے اس پانی کو دیکھ کر کے اس پانی کو پی کر کے حاصل کر کے اتنی مسرت نہیں ملتی تھی جتنی مسرت حضور کا چہرہ دیکھ کے نصیب ہوا کرتی تھی یہ حضور علیہ السلات و سلام کے پیار کا عالم ہے حضرت امر بن آس صدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ماکان احدن احب ال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنے حضور ہمیں پیارے تھے کائنات میں اتنا کوئی بھی پیارا نہیں تھا جنگِ عہد کے موقع پہ آپ جانتے ہیں یہ خبر مشتہر کر دی گئی کہ حضور علیہ السلام کی, کی شہادت ہو گئی ایک انسانی خاتون بھی حضور علیہ السلام سلام کی شہادت کی خبر سن کر کے جو بھی ملتا ہے اسے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گئے اس نے کہا مجھے سناؤ حضور کا کیا حال پھر آگے گئی تو کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو اچھا ٹھکانا دے دیا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول کا کیا حال ہے آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا تو اس نے کہا کہ وہ ایک بہادر شخص تھا اور اس کو شہادت کی منزل مل گئی مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیر سے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے جلدی لے جاؤ حضور کے پاس میں حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں جب آکا کریم علیہ السلط والس کو اس نے دیکھا تو اس نے تاریخ ساز جملہ کہا کلو مصیبت ان بادہ کا جلن حضور آپ مل گئے ہیں تو کوئی مصیبت مصیبت ہی نظر نہیں آتی میرا شوہر چلا گیا میرا بھائی شہید ہو گیا اور میرا باپ اس جنگ میں شہید کر دیا گیا لیکن مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے مجھے اس بات کی مسرت ہے کہ آپ خیر سے سلامت ہے تو ہر مصیبت ہر دکھ اور ہر عذیت جو ہے وہ مجھے گوارا ہے میرے لیے وہ بہت چھوٹی مصیبت ہے اگر آپ کو نہ پاتی تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اذیت ہوتی اور ایک بہت بڑا امتحان ہوتا حضور علیہ السلاۃ والسلام کی محبت کے قصوں میں علماء نے حضرت زید بن ادسنا کا قصہ انتہائی معروف اور محبت کی ایک عمدہ مثال کے طور پہ بیان کیا ہے جنگ رجیع کے موقع پہ حضرت زید بن دسنا گرفتار کر لیے گئے تھے کافروں نے حضرت زید کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا ان کو جلتی ہوئی آگ آگ کے انگاروں کے اندر رکھ دیا اور پھر ان کو کہا کہ اے زید اگر تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں چین سے بیٹھے ہوتے تو کیسا ہوتا تو حضرت زید نے جو بات کہی وہ سننے کے قابل ہے فرمانے لگے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ میری جگہ وہ ہوتے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور اپنے دیس میں بھی ہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے ابو سفیان اس وقت ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تھا اس نے حضرت زید کے ان جذبوں کو دیکھ کر کے کہ ان کو آگ کے تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا جا رہا ہے اور اس حالت میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن جتنی محبت اصحاب محمد محمد سے کرتے ہیں واللہ کسی کو اتنا پیار کرتے میں نے نہیں دیکھا ہے حضور علیہ سلاط وسلام کے ساتھ صحابہ کو اتنا پیار کیوں تھا حافظ شیراضی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کیا میرے محبوب میرے جیسا زمانے میں عاشق کوئی نہیں ہے جتنا پیار میں تجھ سے کرتا ہوں زمانے میں اتنا پیار کرنے والا کسی سے کوئی نہیں اور پھر کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں چونکہ عشق میں جو گرمی آتی ہے وہ حسن کی کثرت سے آتی ہے اگر صحابہ جیسا زمانے میں عاشق نظر نہیں آتا ہے تو حضور جیسا حسین بھی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے نا اس لیے صحابہ نے حضور کے ساتھ محبت کی جو البیلی اور انوکھی داستانیں رقم کی ہیں وہ کائنات میں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی آپ نے بڑی لوک داستانیں بھی سنی ہوں گی محبت کے قصے بھی پڑے ہوں گے لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کا لعاب بھی چاٹے اس کے ناک کا پانی بھی اپنے منہ پر تبرق کے طور پہ ملے حضور علیہ السلام وضو کریں یا حضور لعاب پھینکیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے منہ پہ مل لیں اور جن کو میسر نہ آئے وہ ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے منہ پہ مل لیتے تھے جنہیں اکیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیا تو ملے ہوتا ساجن ملیا ہن آسائیں لگ رہی حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم بصری حتی لا حبیبی محمد اے اللہ میری آنکھوں کی لے مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے جب پتا چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا مجھے تو کوئی افسوس نہیں میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے اشار پڑھیں جو حضور کے وشال پہ انہوں نے کہے اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت احسان بن ثابت کاش کے مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا سیدہ فاطمہ کہتی ہیں سبت الیا مصائب لو انحا سبت اللّیہ میں سرنا لیا لیا کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاح بن کے رہ جاتی تو یہ محبتوں کی کیفیت انسان تو انسان رہے وہ غدبان نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو آیا کرتی تھی وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بن سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مستد کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے جاتے اس طاربا تو وہ مسترف ہو جاتا کبھی چارپائی پہ آ جاتا کبھی چھت پہ کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی اوپر جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکا نہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی الویلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے آقا کریم علیہ السلاۃ اسلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر نہیں آتا اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداس ہیں کلیجا پگھلا دینے والی ہیں اللہ بلکہ نے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور وہ عجیب پیدا ہو گیا حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا اور اس کی چسکی اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں فنازا نبی اللہ حضور ممبر سے نیچے اترے آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے ممبر بنا تھا حضور ممبر پر بیٹھے تھے پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ سلاۃ والسلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا اس تنے ہن در ہجر رسول زارمی نالدوں باب اکول رومی کہتے ہیں کہ اس تن ہنانا آقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ قیاما اگر میں منبر سے اتر کر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہے پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یہ اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی اور آکا کریم علیہ السلاۃ والسلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایہ رہا ہے امت مسلمہ اس وقت زوال پذیر ہوئی جب ان کے سینے سے ہب رسول کو کھینچنے کی سازش کی گئی اقبال کہتا ہے تو کیا جانتا کہ تیرے ساتھ کیا قیامت توڑی گئی اہد ماں مارازِ ماں بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بے گانہ کر یہ جو فرقے گرو بندیاں پیدا کی گئی اور حضور کی ذات کو وجہ نزا بنا دیا گیا آپ موتزلہ مرجیا اندیا لا ادریا اور جتنے بھی جو ہے وہ امت کے اندر انتشارات پیدا ہوئے ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں مطالعہ کر لیں کبھی بھی حضور کی ذات وجہ نزا نہیں بنی ہے صفات پہ گفتگو ہوتی رہی ہے خلق قرآن کا مسئلہ رہا ہے کیا حرام رزق ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہوئی ہے کبیرا کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے اس عنوان سے بحث ہوئی ہے حضور کی ذات کبھی وجہ نظا نہیں ہوئی آکا کریم علیہ السلاۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ امت کے اندر محبتوں کا مرکز رہی ہے اور کبھی حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات یا اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کی سب سے پہلے بر صغیر کو ہند میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جب اغیار نے سازش کی تو اس وقت حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور پھر ہمارا جو حال ہوا امت کا شرازہ بکھر کے رہ گیا حضرت شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی الرحمٰ بر صغیر پاک و ہند میں جنہیں محدث علل اطلاق کہتے ہیں تمام مقاتی بے فکر کے لوگ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے اس غلام اور دین متین کے اس سپاہی اور بر صغیر میں حدیث رسول کے اجالے بانٹنے والے اس محدث کو اپنا امام اور مقتدہ مانتے ہیں آپ مدارج البوا میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے اختلافات امت کے اندر موجود ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو اب اس کے بعد اس عنوان سے بھی امت میں اختلاف پیدا ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیخ کے بعد کی کہانیاں ہیں اس کا ندا اور یہ جتنے بھی عنوانات اختلاف کے ہیں امت میں ایسے عنوانات سے پہلے اختلاف نہیں تھا تو اقبال نے اس نبض پہ ہاتھ رکھا اور جو ہے وہ امت کے اس دکھڑے کو بیان کیا کہ اہدے ماں مارا ز ماں بے کرن ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے از جمالے مصطفیٰ بیگانہ کرن اس لیے کہ حضور کی ذات سے ہمیں دور کر دیا ہے اور اقبال امت کا علاج اسی میں سمجھتا ہے کہ اس درماندہ قوم کو پھر حضور کی دہلیز پہ لے آئے اقبال کے فلسفے میں جو درد ہے شکوے کے رنگ کے اندر ان کی کیفیات دیکھنے کو ملتی ہیں اور باقی ان کے کلام کے اندر لیکن جواب شکوہ کے اندر وہ امت کا علاج بتا رہا ہے یہ جو شکوہ ہے یہ ایک تشخیص ہے مرض کی اور جو جواب شکوہ ہے یہ اس کی تدبیر ہے اس کا علاج ہے تو جواب شکوا کا رنگ اگر آپ دیکھیں تو اقبال کی تان آخر اس پہ ٹوٹتی ہے اور سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں اقبال نچوڑتا ہے کہ کی محمد سے وفات تو, تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے تو کائنات میں روشنی اور اجالے تب ہوں گے جب ذات راپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت جڑے گی اب ہماری نسل نو مغرب سے متاثر ہو رہی ہے دوسری جانب ایک شخص کئی بھیڑیوں کا سوار ہوا جا رہا ہے اور ایک شخص کو کتنے لوگ کھینچ کر کے ایک اپنی دعوت اپنے فرقے کی اپنی جماعت کی اپنی گروہ کی دعوت دے رہے ہیں اور نتیجہ تن اذہان جو ہیں وہ منتشر ہو کے رہ گئے ہیں اب اس امت کو اور نوجوان کو اور آنے والی نسل کو وہ کون سا مرکز ہے جس پہ اکٹھا کیا جائے اور ان کو راہ مستقیم پہ بلایا جائے تو وہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی محبت ہے جس محبت پر بلا کر کے جب محبت سینے میں بیدار ہوگی تو پھر عقائد کی درستگی بھی پیدا ہوگی اور پھر عمل کو محمیز بھی لگے گی اور پھر جد و جہد اور طاعت کے جذبے یہ سب کچھ پیدا ہوگا اس لیے محبت رسول اس جوہر کو نئی نسل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اب نئی نسل کے اندر محبت رسالت ماب کو کس طرح پیدا کیا جائے اس عنوان کے ساتھ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے یہ گزشتہ شب میری نظر میں اللّ اولادا کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم ڈاکٹر عبدہ یمانی کی جو ہے وہ مطالعہ میں رہی ہے جس میں انہوں نے بیسیوں ایسے طریقے بیان کیے ہیں کہ جس میں حضور علیہ سلاط کی محبت کو نئی نسل کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جا سکے لیکن اس وقت میرے سامنے وقت چونکہ اتنا نہیں ہے کہ میں ان بیسیوں طریقوں کا اجمالی تذکرہ بھی کروں گو کہ میرا ذہن تھا لیکن میں اختصار کے ساتھ تین چار باتیں اور وہ بھی علامہ اقبال کا ایک مضمون ہے جس کا خلاصہ نئی نسل کے اندر دین کی آبیاری اور محبت رسول کی تخم ریزی ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اقبال نے اس کے لیے تین چیزیں بیان کی ہیں اور ایک چیز میں اپنی جانب سے بیان کروں گا سب سے پہلی بات نئی نسل کے اندر حضور کا پیار کیسے اجاگر کیا جاتا ہے تو اقبال کہتا ہے کہ نسل نو میں حضور کی محبت کا جوہر منتقل کرنے کا زود اثر ذریعہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی ترمیم دیں چونکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کی فطری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے روحوں کی زندگی کا سبب ہے انسان کو طبی طور پہ توانائی نصیب ہوتی ہے آپ پڑھیں قدرت اللہ شہاب کو وہ کہتا کہ مجھے جاگی درود و سلام سے لگی بلکہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آ گیا جو اردو ادب کے نقاد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے جس انداز سے اس نے شاعری کی ہے اور جن سنگلاخ زمینوں میں اور جن مشکل بہروں میں غالب نے لکھا ہے یہ اسی کا ہی مقصوم ہے پھر وہ جس عنوان سے بھی لکھے وہ کمال کر دیتا یہ مسائل تصوف کے یہ تیرا انداز بیان بیاں غالب ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادا کار نہ ہوتا بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے ذکر اس پری کا پھر بیاں اپنا تھا بن گیا رکیب آخر جو راست اپنا تھا جب وہ حسن کا نقشہ کھینچے تو حسن کو مجسم سامنے لے آتا ہے جب تصوف کے مسائل پہ بولے تو لگتا ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ نقطہ ورف سوفی ہے وہ جس لہجے میں آئے حد کر دیتا ہے لیکن وہ قبولیت عامہ جو غالب کو نہ مل سکی وہ اقبال کا مقسوم ہوئی تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تیرے شیروں میں یہ حسن اور یہ رس یہ مٹھاز، یہ تازگی کہاں سے آئی اقبال نے کہا کہ میں نے سوا کروڑ مرتبہ حضور پہ درود ہے میں تنہا کمالے سخن کو نہ پہنچا میرے شیر ہیں اور تاثیر ان کی سوا کروڑ مرتبہ رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑنے کی سعادت پائی تو درود وہ وظیفہ ہے جو انسان کو نکھار دیتا ہے انسان کے لیے بہتریوں کا سامان پیدا کرتا ہے ویسے بھی قرب قیامت میں جب کہ فتنے بارش کی طرح برس رہے ہوں گے تو درود نجات کی ضمانت ہوگا حضرت امام صحابی نے القول البدی میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ جب کثرت سے ترک اور فرق ہوں گے تو اس وقت حق کی پہچان کون ہوگی اور کس راہوں کے ہم مسافر ہوں گے تو امام زین العابدین فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر بہت سارے لوگ اسی نام سے دعویٰ رکھیں تو ان میں اصل کی پہچان کیا ہے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات کسرت السلاط اللہ رسول اللہ نشانی میں بتا دیتا ہوں کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے تو یہ وہ وظیفہ ہے جو نسل نو میں حب رسول کی آبیاری کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے دوسری بات اپنی نسل کو حضور علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی تخمریزی کے لیے حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنے کا جس شخص کی فضیلتیں بیان کی جائیں عظمتیں بیان کی جائیں تو اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار کرنے کا اور کسی کے لیے دلوں میں محبت کی تخمریزی کا آک کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں حضور علیہ السلام کا فضل و شرف ہے حضور علیہ السلام کے مناقب ہیں امبیام السلام پر حضور علیہ السلاطلام کی فضیلت ہے حضور علیہ السلاط سلام کو جو شانے اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں ان خصوصیات کو امت کے نوجوانوں کے سامنے نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا میں اختلاف کا مزاج نہیں رکھتا لیکن سچی بات اگر تکلیف کا سبب بھی ہو تو یہ ایک امر آخر ہے بات اصول کی ہے کہ اگر یہ بحث چھڑی جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ کہ نسل نو کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا آج کی نسل آج نہیں تو ہم سے کل سوال کرے گی سائنس تو زمین کی تہ میں چھپے ہوئے مادنیات بھی دیکھ لیتی ہے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کتنے فیصد پایا جا رہا ہے جدید زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے سمندر کی تہ میں موتی اور گھونگے کس سائز میں ہیں تو جدید سائنس سے یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ اس سائز کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے مادنیات کہاں اور کتنے پائے جاتے ہیں یہ ایک انسانی عروج ہے اور انسانی بانگ پن ہے جب انسانی نظر کا کمال اور انسانی دوربین کی رسائی پہاڑوں کی رگوں تک ہو گئی ہے اور زمین کی تہوں تک انسان پہنچ گیا ہے تو کیا نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا یہ بے بسی کی کہانی نہیں ہے تو اور کیا ہے نئی نسل کو بتانا پڑے گا یہ کسی نے اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کے لکھ دیا حقیقت ایسی نہیں ہے نبھی تو نبھی رہا نبی کا غلام حضرت عمر ممبر پہ بیٹھا ہے نہامد میں جنگ ہو رہی ہے ایک مہینے کی مسافت ہے حضرت ساریا میرے لشکر ہیں راستے میں دیوار کیا کئی پہاڑ کھڑے ہیں حضرت ساریا آگے بڑھ کے جوش میں حملہ کرنے لگے دشمن پیچھے سے آ کے جو ہے وہ حملہ آور ہونے لگا حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے رہا نہ گیا یہی سے بولے یا ساریا الجبل اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ تو نبی کے غلام کی نگاہوں کا علم ہے کہ وہ پہاڑوں کے پیچھے دیکھ رہا ہے تو جو نبی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا تو اگر اپنی اولاد کو اس طرح کے مسئلے بتائیں گے اور اس طرح کی باتیں بیان کریں گے تو وہ حضور کی ذات سے دور ہوں گے حضور سے قریب نہیں ہوں گے بات اختلاف کی نہیں اصول کی ہے آج کی اس انسانی عروج کی اور انسانی کمال کی اور مادی ترقی کے اس زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے آج تو انسان زمین کی تنابیں تھام چکا ہے آج تو چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے مریخ کے سفر کی تیاریاں ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے پوری دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے پانی کی تہوں تک انسان کی رسائی ہے اور کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا لیکن آپ کے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ آپ فائر کر چکے ہیں بعد میں پروگرام بن گیا کہ نہیں اس کو ہدف سے ہٹانا ہے تو آپ بٹن دبائیں نکلے ہوئے میزائل کا رخ بدل سکتے ہیں اس کو راستے میں توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں یہ انسانی دسترس اور انسانی اختیار کی دل آویز کہانی ہے کہ انسان نے سورج کی شواؤں کو مسخر کر لیا زمین کی تنابیں تھام لی اور دھرتی کا کلیجہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ آنے واحد کے در کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے ہوائیں اس کی قید میں ہیں فضائیں اس کی درست میں ہیں جب انسان نے یہ مادی ترقی قائم کر لی تو کیا نبی کسی چیز کیا اختیار نہیں رکھتا یہ کتنی عجیب بربے تکی بات ہے نبی کے اختیار کی کہانی سننی ہے تو آؤ نبی کی عظمتوں کو دیکھیں نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے اور سڑیاں کو جوڑا گا جان دے اور پتھرا نکل میں پڑھا جان دیں قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں آج انسانی دسترس اور اختیار کی کہانی کی دل آویزیاں یہ ہیں کہ کمان سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جا رہے ہیں اور میزائلوں کے راستے اور ہدف تبدیل کیے جا رہے ہیں آو حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے ہیں حضرت عبداللہ اپنے عبا روایت کرتے ہیں باب الموج ساتھ مشقات اٹھائیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ بدو عرض کرتا ہے کہ حضور اگر حاضل ارض یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ آپ اس کو اشارہ کریں اور یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں آ تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا حضور نے فرمایا تب تم مان لو گے اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی حضور اشارہ کرتے ہیں گچھا ٹوٹ کے جھولی میں آ ہے ادھر گچھا پہنچتا ہے ادھر اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے اب آقا کریم ان کھجوروں کو بانٹ بھی سکتے تھے اس شخص کے ایمان لانے کی خوشی میں شیرینی بٹ جاتی اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے افتخار ہوتا فخر ہوتا کہ کچھ صحابہ نے موجے کی کھجوریں کھائی ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے قیامت کے قرب میں تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور انسانی کمال اور اختیار کی کہانی یوں دل آویز ہوگی آکا نے وہ کھجورے بانٹی نہیں بلکہ اس پکے ہوئے کھجوروں کے خوشے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ تو ہو گیا اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا صرف وہ تارنا نہیں جانتے ان کو واپس جوڑنا بھی جانتے چاند کے ٹکڑے ہی نہیں کرنا جانتے اصلی حالت کے اندر ان کو پلٹانا بھی جانتے یہ نبی کے اختیار کی دل آویز کہانی ہے تو نئی نسل کو وہ باتیں نہ سنائیں۔ کہ جن سے نئی نسل دور ہو بلکہ آج کی سائنس بہت عروج اور بہت ترقی کر چکی ہے لیکن جو عروج میرے رسول نے پایا ہے یہ سائنس اور یہ مادی ترقی اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کر رہی ہے میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا اور پھر میراج کی شب میرے رسول وہاں پہنچے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا سدرا تے ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا ارش تو بھی لنگ پار گیا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل غل او کمال ہی یہاں امام احمد رضا کا اسلوب دیکھیے کہہ دو کہ سر جھکا لے سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل غل او کمال ہی تو نسل نو کو حضور کا پیار دینے کے لیے آکا کریم کے فضائل و مناقب بیان کرنے پڑیں گے تیسری بات نسل نو کو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کا پیار دینے کے لیے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنانا پڑے گا کائنات میں انسان کی یہ تباہ ہے اور فطری مجبوری ہے کہ حسن کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے اور یہ میلان تبھی ہے تو اس لیے نئی نسل کو حضور کے حسن کے قصیدے بیان کرنے پڑیں گے عاما نے باقاعدہ اس پہ کتابیں تصنیف کی ہیں امام ترمزی کی شمائل ترمزی اسی عنوان کے ساتھ ہے اس میں حضور علیہ السلام کے ناخ نے لے کر کے سر کے بالوں تک حضور کے ایک ایک عزف کا تذکرہ بیان کیا گیا تو نسل نو کو حضور کے حسن کا تذکرہ سنانا پڑے گا تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو یہ عنوان اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے لیکن ایک حدیث سن لیں حضور کے صحابہ میں ایک نام ہے حضرت ابو تو کا یہ سب سے آخری صحابی حج کا موسم ہے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہ کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دی, دی. تو انہوں نے تین رفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا ملی ہن ایک چٹے رنگ کے تھے ایک حسن نمکین تھا ایک ہر معاملے میں توازن تھا آخری بات میرے عنوان کی ورنہ سنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے حضور علیہ السلات کے فضائل و مناقب حضور کے حسن کا تذکرہ آقا پر کثرت درود یہ سارے وظائف زود اثر ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنی نسل کو حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ بلایا جاتا ہے ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو حضور علیہ سلاۃ وسلام کی سیرت بیان کریں اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے صاحب سیرت کے لیے پیار کے جذبے پیدا ہوں گے آقا کریم علیہ السلام کو جو حسنِ سورت دیا گیا ہے اس کا جواب نہیں ہے لیکن جو حسن سیرت دیا گیا ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے اللہ تعالیٰ جل شاہو نے اپنے محبوب کے خلق کی خود تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہوا ان کالا کے عظیم محبوب تو عظیم خلق کا مالک ہے تو جس کے خلق کو رب نے بھی عظیم کہا ہے وہ سیرت کے کس اونچے درجے پہ کامزن ہوگا اس لیے اپنی نئی نسل کو اس عنوان کے ساتھ آگاہی دے کر کے اپنی نئی نسل کو حضور کی محبت کی طرف بلایا جائے گا ایک بات اور عرض کروں جاتے ہوئے وہ یہ کہ اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا کیجئے اور اس مسرت اور اس خوشی کا وہ اظہار کریں کہ ہم حضور کی امت ہیں اور یہ احساس فرحت کا اور ان کا حضور علیہ السلاۃ والسلام کی قربت کا سبب بنے گا اور صحابہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے اور ابھی آپ نے روایت سنی کہ سب سے زیادہ خوشی صحابہ کو اگر کسی بات کی ہوتی تو ایمان لانے کی ہوتی تو حضور علیہ السلاۃ والسلام کی صورت میں جو کرم نوازی ہوئی ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء علیہ السلام ہیں لیکن جو اعزاز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے تو جس طرح حضور ربیوں سے افضل ہیں حضور کے صدقے سے حضور کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے کنتم تم خیر امتن اخرجت للناس کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچے ہم اس قابل ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز دیا گیا یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ تم بہتر امت ہو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میرے بزرگ ایک شیر پڑا کرتے تھے اور ان کے اوپر ایک محویت کا عالم تاری ہوتا تھا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا اس پہ جتنا بھی ناس کریں کم ہے حضرت بن ثابت اللہ تعالی عنہ کبھی جھوم کے پڑا کرتے تھے مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ فِينا ہمارے رب نے تھوڑا احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے اور آپ اس منظر کو نہیں بھول سکتے جب مدینے میں حضور جلوہ فراز ہوتے ہیں اور بنو نجار کی بچیاں ہاتھوں میں دفیں لیے حضور کی آمد کے ترانے پڑ رہی ہیں تالا البرو علی من سنی یا تل اور وہ کتنی خوشی کے ساتھ ان کے لہجے کا مرحب یا خیر دائی فل بسنا یمن بادہ تلفی کے رکائی وہ بچیاں پڑھتی ہیں کہ ہم تو پیوند لگے کپڑے پہنا کرتی تھیں ہم تو غریب گھروں کی بچیاں ہیں لیکن آج کیا ہوا کہ ہم نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہم نے یمنی ہلے پہنے ہوئے ہیں کہا حضور ہم اس قابل تو نہیں تھیں ہم تو غریب لڑکیاں تھیں لیکن آج یمنی حلے ہم نے جو پہنے ہیں اس چاور خوشی میں پہنے ہیں کہ آپ جلوہ گر ہو گئے تو اس شوق میں اس محبت میں اپنی نئی نسل کو ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلات و السلام کے بالخصوص موسم میلاد میں ان کے لیے محبتوں کے ساما کریں تاکہ ان کے لیے حضور علیہسلاۃ وسلم کی محبتوں کا جوہر اور چمکے اور جھلکے اور سینے روشن ہوں اللہ تعالیٰ یہ دولتِ بیدار ہم سب کو نصیب فرمائے کل دوبارہ حاضری ہوگی تو عنوان ہوگا محبت اہل بیت انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے ہر کوشے میں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 آن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں بسم بسمل الرحمن الرحیم ہم جو, جو دو عمت گیراہ ہم جو دو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم, دم, دم لیں گے, گے میدان عمل, عمل میں نکلے ہیں میدان عمل, عمل میں نکلے ہیں بات کو مٹا کر لیں گے ہم جو عصیمت گیر مندر پہ جا, جا کر دم لیں گے, گے, گے آفاق کے, فا کے ہر گوشے آفا آفا کے ہر گوشے میں آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا, سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تمنا نہیں اب رکلا نہیں اب تمنا نہیں پھر داس میں جا کر دم لیں گے ہم جو عظیمت تیرا ہی مندر پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لے